أعوذ من من الشيطان <سؤال> العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سنعني على محمد وعالي محمد. سسيح حسين جوتان جاء خلوه. دانس عملياني السلام على الدرس. لنا آر أسولي دقادي درس نمبر. درس و دین اعتبار علم حوالے کا اعتبان کا محتصر تھا جو چپی کو شسبت عقائد لقسنو غنتِ عقائد و خدا اندالم صفات ثبوت وارغت پا خدا اندالم دستخمات و خدا ان میں حیثیت دکھا پھر ان صفات کی بات چیت کا و لازم انجکاقدۂ واجب انجیس ان دو ان بار حضرت شاست شاپ سے قادین کا سب سے پا کے انطا تقدہ یہ کہ یہ کہاں اعتقاد آپ و لازمن واجب ان کے کہ خدا اندم ذات و واجب الوجو کا حجن علیم الصمیع البشر الصاب حیات ہمیشہ سے زندہ پی اور زندہ گھر پر پی اور عزل سے ابدہ پر پی قبیم موتی تصور میں دینے کا حمزات کی خدای ذات پہ اندوکا علیم ان ہر چیز سے خن بادشاہ سمیع ان کو خن بادشاہ بشیر ان تھنکھن بادشاہ جب کا بار کلمات الفان کا طالب سد پاک تو سمیع ان خدا الدعل ذات پکو خن بادشاہ شپ و خدم ذات پاندی پورین لیکن غداں انسانی سے غداں سے کل وداں قوئن غداسنا بن وتی سن دریکہ آزائے دریکہ شسنی دریکہ لیکن خدا تعالم تخملا دی آزا کنے بغیر خدا سے ہر آواز سنا بیت بن خدا لزائی محتاش بن خدا سنائی محتاشمت بن تو انسان محتاش بن کسی اعضا کا خدا اند ذات تو محتاشمت جس طرح غی روح والا جی اذاق نے محتاج میں جیسے کہ خوابین سو جاتے ہیں یہ رجسمبو جی ارشنا جی میک انگامان دی گمبسر کے خوفیت یہ روح و گاز گاسوت کھولا تمام کھڑا گامتویت تمام کڑا گامن چیز کا متھوئے اور لیکن کھولا دونوں ارج جی ظاہر اسنا وسعت میک و سمیت لیکن کھولے چیز کامن درخت تو سادا سا مطلب خدا میں ذات پہ لگا چھت پہ لگا سی مثال سنتا خدا مثال تاکہ تو صرف تاکیب ذہن ذہن سی چونچی مثال پتہ کریں خدا خد ال ذات کو کوکھن بادشاہ لیکن آزا کے بغیر کو خن بادشاہ اور خدا اللہ گاہ کرنقین نے خدا عدالین صاحبہ ذات پر ہر خفی آواز کو سنتے ہاں جی اور جس طرح اونچی آواز کو سنتی ہے لیکن کسی ظاہری وسائل کے بغیر گاہ قسم ظاہری وسائل بغیر ہر اونچی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہر خفی آواز کو بھی دل کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایک مکھی مچھر چگی اور ایک ذرا کے برابر بھی محلوق ایک چونٹی چگی ایک جراثیم چکی آواز پتا ہے خدا عالم دلال تعالیٰ اعظاد سنتا ہے جی کائنات یہ تو کوئی بھی آواز گا محلو چکی اس کا خدا عالم علم احاطی نہ احاطی نہ خارش میں ہے جیسے گن جیسے خدا عالم ذات پلخنس کا خدا میں جو مدا انسان کلبن میں اور کُلے سے ایک حد تک کلے کلے سن غد القوامت لیکن خدا دالم سامد التمتے ہیں کھلے جس ہر خفی سے خفی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ ہر اونچی سے اونچی آواز پہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے مدع سے نزدیک لینا ایک خاص مسافت کو خدا لمافت سمت بی. خدا خدا دور اور نزدیک زیوم کڑا عدال نزدیک نزدیک لینا محسوس فاصلے کے دین الخت دین تعین اللہ تعالیٰ ذالت مدال دیوار شاہ کو خدا لدیش نہ خدا اللہ ال کائنات چیز کو اللہ کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے نہ دور نزدیک ضروری میں نہ آہستہ ذکنی ضروری میں تمام آوازیں دور نزدیک ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کو خدند علیہ السلام پلا بجن کسی وصی کا ذریعہ کا داں تحفظ نہ کے بغیر آبزار کے بغیر آلات کے بغیر اللہ تعالیٰ کے زاد سنتا ہے چلو دی اقدہ یا جاجب یاد سے خداندعلم ذات پہ خود خرید پہ لتھومن بصیر سین خدا خن بادشاہ اور خدا عالم ذات پہ کائناتی ہر چیز اور ہر حرکات و سغنات کو ظاہری وسائل کے باغیل دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ مزان وسائل ذریعہ نظان لتھون مزان عمد پہ ذریعہ تھوت جب صبح سو نظان لائٹ چوکھے تھوں اوت چکے تھوں لیکن خدان دعالم صاحب اللہ کائناتی ہر شے گاہمہ خدا ذات پر لطوں کوئی چیز کائنات انہوں باریک سے باریک ترین چیز سے نظام خدائی نظر سے غائب نہیں ہے اور کوئی چیز جو ہے بڑی سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کی نظر سے غائب نہیں ہے تعمت مساف اللہ خدا لطوت پلک نہیں تاریخ میں تھومین لیکن خدا الم جیسا ہمیں زیادہ پڑا شام سے قریبی تھوم سے تھاری یا نسل تھومی سمندر تہی نس خدا اللہ تھومی، سمندری بیچ پی نسل تھومی سمندر اوپر سطح خداء ظاہر باتیں جربے میں کائنات ہر چیز سانس بس چیز کچھ بھی بس پہ خدائے ذات پر مل پاتے کائنات ہر شے خدا عالمی کائناتی ہر چیز خدا میں سامنے کھلے کتاب کی طرح ہے یہ سامنے طور پہ دے ادال سامنے پچیس کنگامت ہومن تو بہتر اندازِ نو حدال سامنے پچیس پہ سنگاتی رول لیتی یا چپلو پانا تھومت ناجم تھام اسکل پہ تھومت خدا میں نے سہ مزاد ہر چیز پہ جس طرح ظاہر دیکھتا ہے اسی طرح باطن میں دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے آگ بھی دیکھتا ہے اندر بھی دیکھا ہے ہر چیز خدا اندالیہ میں کائناتی سامنے۔ سامان تو ذرہ چیزیں کائنات ہیں خدا العالم نظرین مفیتین خدا عالم قرآن فاکستان کے سلم خدان عالم نظرین ایک ذرہ بھی معافی نہیں لا یکرۃ سماوات و لا فلاً ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نظرین جذبہ سمیت اور افسان سمیت کائناتی ہر چیز اللہ تعالیٰ سامنے ظاہر اور آشکار ہے و معافیلنا و مافاؤ کا ہن و ماتاحتن چیز چیار کائنات ہر چیز او پر ساتا کہ خدا علم کا دن پھر ناجوم بھی پسند اوپی پسند و جن خستر یہ پسند و اور خیر یہ غذاتی علمی یہاں تو کائناتی ہر شے سے لے کر سرا تک مشرق سے لے کر مغرب تک ہر ذرہ ذرہ پر محید ہے کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ تھومیشد نہ اللہ تعالیٰ اللہ دے ذرف کروں کو دینا اور دس چیز پہ یہ حقیقت کے بارے میں اللہ تعالی علمی احاطہ نہ کوئی چیز خارج نہیں تو چشبو دی صفات کو نکاح عقدۂ یا مخدات شسخن بادشاہ بادشاہ کو خن بادشاہ دینی کا اعتقاد یا بنانا وہ اچھپ دے چش بنو اور دوباللہ جو ہے اور دینے اعتقاد یا پھر فائدوں سے نہیں اللہ اگر یعنی سچی اعتقاد سُن خدا شصخن بادشاہ تھوں کن بادشاہ کو خن بادشاہ اور چیز کو ہم نے آنے کی تمام حرکات و سکنات گاما فتحت بادشاہ یعنی سی ایک خوش مکاف ہے اللہ خدا خرمک کو پتہ یا عالم خان قرآن کسن فری مک بس یہ گالتے نہیں تو زنگال فتحت ملتھوں گا کر سانس ہے دو سنگل پتہ پھر سنی بھی نو چکا لے گا دل دیو دیواں میں دو سنگل پتہ کھیری کوئی بھی حرکات و سگنت میری نظر سے میرے علم سے میرے نگاہ سے مغفر نہیں ہے تو چھج بنوا اللہ علیہ السلام زاد کے بارے سے سچائی کے ساتھ ننگلا کھورنا پھر آپ گناہ کیسے کرے گا چھج بنو خدائے حکم نا فرمانی حسن گناہوں کے انتقاب میں یقیناً انسان شرمندگی خدا سہ مزاد پہ دی پکس مفید لکھنا سامنے سامنی چنمنگ لکھ غری بچس کا محدالت ہونی پنمنگ ناری بچس کا مدالت کو سم حسین خدا پتہ منگ نہ خدا خدال پتہ تنگ اور جی علمی احاطہ خدا کے اللہ خدا عالم ذات میں جی اقدو جس لحمہ اقد و یعنی راسک سونا پکا سونا مداسن لاپت چون ایک بلب شک سنتے ہو خلوثیت بلبشک سامان مدان سے بہت سے ایسے خطاق شرگن بیچنا ذوقی اور میں کہ جو حلوت میں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں حلوت تنہائی میں بےخطا قصور معاموں گناہ معموں انسان لوگوں کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں کرتے شرمندگی کی وجہ سے شرم حیا کی وجہ سے ایک بچے کے سامنے حلوت میں کرنے والے کام انسان ایک بچے کے سامنے نہیں کرتے ہیں شرم حیا کی وجہ سے حلوت میں کرنے والے کام جو ہے ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں شرم کے مارے ہرگز کرنے کا سوچتا بھی نہیں استاد کے سامنے نہیں کر سکتے ہر کرنے کا سوچتا بھی نہیں تو پھر ذرا انصاف غتی ہو لو انصاف اللہ سسل دھوکہ متون شد ہو اللہ تعالیٰ عید الصحمدات سے بچس گاہ ماں خشمت غطی دچس گاہ ماں خلا کو غتی بچس گاہ مغل تم اپنے آپ کو اللہ سے کبھی بھی نہیں چھپا سکتے آپ دنیا کے جس کنے میں بھی چلے جاؤ اللہ ادھر ہے آپ مشرق کے آخری کو کے سنو اللہ وہاں پر بھی ہے آپ مغرب کے آخر کونے پر جاؤ اللہ وہاں پر بھی ہے یہاں سمندری تہ میں چلے جاؤ اللہ وہاں پر بھی ہے آپ زمین کے تہ میں چلے جاؤ اللہ وہاں پر بھی ہے آپ آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ وہاں اللہ وہاں پر بھی ہے اور کہاں چھپے گا اس دنیا میں آپ کے لئے کوئی چھپنے کا جگہ ہے اللہ سے اپنے آپ کو چھپانے کے کوئی راستہ ہے کوئی نہیں وہ اللہ میرا گرام ہے آپ نہیں چھپا سکتے ہیں اللہ سے قرآن پاک اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو چھو نہیں چھپا سکتے قرآن قسر بھی لے بندہ ہاں یہ سوچتے کہ الخری کے پتہ تمام بچس کا پتہ کا مانگا مزے نہیں پنکھری بچس کا مانگا تھوڑی پھن خوف تو دے اللہ بسے کہ کھری رحمت سمندر پن غرآن غذا پی خو ر پوانل مسجد می چیل مین میں خوشی سوقتر چیز خواہاں سر بہت تیار ہون میں خواہ اکسیجین بو گیس پو ہاں پو یوزر بہت مدد یوکس مین میں مطلب ہیاتی زندگی تمام بلائنگ خوشی لاتی مطلب دنیا گاتی حرت گا خوڑی لاتی مطلب بہت چاتی ہنگ مخل مزہ تھو سامن دکھ سنا خے حضور ان دکھ سنا سے انشس ہونا خدا تھونخن بادشن جب آگہ آپ واجب خدا شرخن باجین جب آتا ہے واجب خدا کو خن بادشاہ دکھتا ہے آپ واجب دیکھتا ہے آپ واجب جب نے چوکم پتو اندی اکدوتی نا جو پکا واپس ہر ذہن بھی نیاد و مضبوط سوتے خط پہ جب بھی آپ گناہ کے سامنے آتے ہیں تو یہاں یعنی لے جو یقیناً مجن گا سن لے گان دیکھ کے گانتا ہے اتفن اللہ کو یہاں بولتے ہیں اتن ہے جب بھی گان سے غلط چیزیں سنا بھی نہیں تو اللہ ابھی آپ یہ نہیں سوچو گا اکیلا میں سن میرا اللہ بھی ساتھ ساتھ سن ہے جب بھی آپ کوئی غلط بات سوچتا ہے کوئی غلط پروگرام بناتا ہے تو آپ یہ نہ سوچو میں اکیلا یہ غلط پروگرام بنا رہا شریف پتا، پتا ہے صرف مجھے پتہ ہے نہیں اللہ کو بھی پتہ ہے تو شجو دی عقید مضبوط سونا خدا کی قسم ہم ہرگز گناہ نہیں کر سکتے ہیں گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں گناہ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے انسان اگر آج ایک مسلمان ہونے کے باوجود کلمگو ہونے کے باوجود قرآن کے ایمانشوں کے باوجود پمر اللہ شد کے باوجود یہ سارے گناہ آپ کیوں ہو رہا ہے اسی غفلت کی وجہ سے ہے کہ خدا لطین الف اللہ غافل ہے خدا لطوں الفند غافل ہے خدا العین غافل ون مضان خدا عالم ذاتِ حضوریت بن دے غذ الغافل ون گناہ کرنے کی جہرات کہتے اگر یقین سنو خدا سے غلط نیت بن دبکہ خدا اسلام نیت بن دبی گناہ نہیں کر سکتے تو سنو خدا علم پر ابارین غی علم پر کائناتی چیز کو نبارین علم بلاعلم منطقِ علم علمِ حصولی ضلع کہا چیز کے بارے گزان علم ان دو نقشوں آتی ذہنی ہوتی چیزوں آتی سامنے حاضر میں لیکن خدا دعالم علم بر علم حضوری یعنی کائناتی ہر چیز اللہ تعالی سامنے خود چیز و خاں حاضر ہوتی یعنی اس کا تصویر اللہ کے پاس ہے اس کا نقشہ اللہ کے پاس ہے نہیں ہر چیز ہمیشہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر وقت دن رات چمت پار ٹھوپ سانس و میدپ اللہ سامنے حاضر تو اللہ کے سامنے ہر انسان کی کرتوت عمل بے چس و چسس گامہ اللہ سامنے تھے تو جی عقید وداء لا خدا عالم علم علم حضور خدا کائنات ہر شے اور ہر چیز بےچسپ ہر چیز حرکات و سکنات کن ہر چیز چیزیں دلچسکن ہر چیزیں بےچسکن گامہ خدا عالم علم احاط و سم و بصر کو تھومی پندے قوت عظیم و باہر مت باہر بھی پکا کے دس وینی پہ آپ کیسے بنا کریں گے یہ حسابت عمر آپ حضرت ابزر غفاری اللہ کے خدانے وبر خدا والیابس ہے خدا والیابسر یا رسول اللہ خدان و ہایا یقیناً معمن بے پر رسوم اللہ بدین کے جب بھی گناہ سامنے یاد کرو خدا سامنیت پنج احساس پہ سنؤں خدا سے پنجو احساس خیال نہ جوں ایمان پہ بیدار سن خرد معرفت پہ بیدار سنؤ غلط پن بن خیال گناہ پی تم اللہ سے شرم کرتے ہوئے کرگز گناہ نہیں کر سکیں گے جس طرح کے معذہ سے آدمی سامنے ہوتے ہوئے آپ کو یہ غلط بات نہیں کر سکتے ہیں غلط کام نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہوئے خدا جو کہ وہ اللہ جو آپ کو آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اسی ایک لمحے میں نشت نابود کر سکتے ہیں آپ کو اسی لمحے میں آپ کو خروف قبض کر سکتے ہیں آپ کو ہر نعمت سے محروم کر سکتے ہیں اور اگر خوش ہو جائیں تو آپ کو ہر نعمت سے نواز بھی سکتے ہیں اسی ایک لمحے میں تو دہریں گے عقائد کی ان متیں راستے خزرتی دینی دنیا پھر اس کو پھجولیں گا سر مسلمان ہونے کے باوجود تو زون مسلمان ہونے کے باوجود ہونے کے باوجود وعدہ خلافی بے مسلمان ہونے کے باوجود شعر وزہ ہونے کے باوجود شراب خوری عام سوچے مسلمان ہونے باوجود رشوت عام سوچیتوں کے مال لوٹنا عام سوچے عثمان ہونے کے باوجود جو ہر قسم حرام خوری اور بے معنی فصق فجوری غرق سے کیوں گت پنجو چائے پنجو کبھی غذا غرب سر بنیادی وجہ غزا خدا بارن غتی عقید و غتی معرفت پر زیر و خدا سے غازی نہیں سے انسان غافل مسلمان خدا خدا سامنے پنجو ان انسان غافل شوشیت خدا الشا سے غم کوئی نہیں پنجو بجے خدا انسان غافل شوسیت دوہری انسان آج کلب کو نینو اس کو غرق سوچنے ملک سے جوان کن نو غرق اور تباہ سوچ نہیں سابقہ اقوام کن خدا کو تباہ برباد ہے سات دن تک ان اس بسی پر پتھروں کی بارش ورسائے خدا العالمِ سے اور پورا آثار ختم ایسا ختم کیے گئے کہ یہاں کوئی لوگ بیچتے ہی نہیں تھے خدا میں الدعال ذات و دظیم ذات الشن خدا سے قانون چمچ پہ اگر آیا اللہ سزا نہیں دینے کسی فاطل کو فاجر کو تو وہ نہ سوچیں اللہ کے قدرت کے احاطے سے وہ بھاگ نکل چکا ہے یا وہ بھاگ سکتا ہے نہیں اللہ زیرگی رس ام سہدگی خدا دیر سے پکڑتا ہے جب پکڑتا ہے بہت سخت پکڑتا ہے قرآن قسم ان بدش شدید امر حبیب تیرے رب کا گرفت بہت سخت ہے وہ ڈیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے فرصت دیتا ہے توبہ بھی آنگا استفار بھی آنگان صف کردار رفتار اصلاح بھی آنگ میں ڈالتے ہیں اگر مسیر سے جو تام سے کھولو واضح نصیب بھیجنا مکھوش تام سے کھولا ہدایت بھیجنا مخوش تام سے کھولا رہنمائی بھیجنا مخوش تام سے کھولا خدا مدن مجھ کو شش بہنا عالم سے علماء سے واحد کھول مکھوش نے آخر خدا اندالم ذات پوچھے ایسا پکڑتا ہے پکڑنے کے بعد پھر ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں یہاں تاریخ عالم کو لطح نخو لامبیاء لاہن وس نسط نوقوں پر نصیب بد نصیب بد نصیب بزمش غرق۔ یہ جگہ بہت سے عوام کو نصیحت بہ نصحت بل مکان اصول ساخت ترین آواز سیکھو کہ میں بنگامہ ایک سنگامہ قوم فرونی قوم پر خدا عالمی نصیحت نصیحت بے ہر کی نصیحت بے مکان دریا نیلنگ ہمیشہ کے ان کو نابود ہو کے ان کے سروں پر لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ان کے سروں پر چڑھ گیا اور سب پانی میں غرق نابود ہو گیا دیکھ قدرت نے گاؤں خطم بادشاہوں کے ذات ولا کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور خدا سجاتا میں سم سے ناخل بین خوب و غافل پسند خدا سے اقوام کا عمل سجاتا سے تن قرآن آیات ان گاؤں سے خدا سے اگر فطا سے فجور گاہ و اس کے باوجود خدا سامنے آئیت کے باوجود خدا لس گامت ہونی میں باوجود مجنیت کے باوجود نی بغام غامی نور و صفائی نسخان سے بدل لفش کو حجور دیکھ خدا پتہ میں تمہوں سب کچھ پتہ ہے خدا نالم صحابنیت پہ نا آپ اللہ سے نہ ایک بات کو چھپا سکتا ہے نہ ایک حرکت و سکنات کو چھپا سکتا ہے جذات پور سام پن دیا دون مضبوط ہوئے ذرا فون دیا کے دونوں مضبوط سونا غلط ایمان لامن کھت پن گرا گناہ سے خدا اندال اگر خدائی سے باریک متی دی دیا کے کمزور سونا پھر آپ کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے اگر دیا کے دون مضبوط سونا آپ گناہ کر ہی نہیں سکے خدا سامنے ذرا اور سامنے خدا لوں دس سے خدا لکھو دکھ سے خدا کے سامنے دُخ اب آپ انہیں کیسے کرے گا ایک معذرس کے سامنے آپ انہیں نہیں کر سکتے اللہ کے کی سامنے کیسے کر رہے ہیں کیسے کرنے کی جراط کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں آج کے انسان وہ وجہ کیا ہے قافلات قافل ہے جس طرح کے دونوں خوب محروم اتبن ہے خدا تم خان باچین دین مذاق سے خدا کو خن باچان جو خدا قرآن, قرآن گن سے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ اللہ سے قرآن کا سر تم خان بہچان نہ تم خان باچان میں تم قرآن گاں سے خدا میں آ کو حن بادشن میں کو حن بادشن میں کو حن باشن قرآن گاں سے اللہ تعالیٰ کسل میں ششخن باشن میں غزین غلطی بچس گامہ پاتحت میں لانچس حرکات گامہ پاتحت خدا سے اتنی آیتیں خدا ای قرآن سب سے زیادہ یا موضوعات کو اتنا قرآن ٹھنس نہ تام جو خدا سے ہنگا علیم اندر تام سے سمیع و اندر جس لفظ خدا سنگا سنگا سنگا سنگا سنگ الحاس مقدس کن خدا سے مبارکی رحیم خاص طوری میں سفت ہے تی خدائی سے بات کو دیوالیہ ننگ اللہ ہر بی گناہ بھیت پیچھے رہتوئن بنو شون بس دعابت خدا انگال دی عقائد خدا بار جس صحیح معرفتسوں سے جس مزات کو ہی کا خو اور شسخن بادشاہ کو سمیع و بصیرِ دکھا پکا عقیدوں سے جب گنا گناہ سامن و فل خدا گاہ شرمندسوں سے گناہ سے خدا انگاہ والا توفیش اللہ جس طاقہ کے دون خدا آنگۂ دل و دماغ میں بٹھائیسوں سے میں سہما آخوسیدین یہاں تون خن بچن یان کنخل بچن یاس خن بچن جا یا سمی ہو با سیرین جب گا مضبوط سوزا یہ ہر گناہ یہ جوان نہ غفلتی نمبیوں سے دامن بلٹسریلری رحمت دامن بٹسری ہر ایک نورانی زندگی خدائے اری روح ونگے شامل حال بس نر رحمت پنگے حامل حال سو سنا ار حد پنگے شامل حال سو سنا ارل اری قرآن حلبے تج صحمہ صلاۃ السکیم کے ثابت قدم دو پہ اور دنیا پیزی جامنس پر اطاۃۃ بندگی نو سچی عبادت و بندگی ار بامارفت عبادت و بندگی و اللہ خدائی یہ تمام شاید. مسلمان اور سکھمون کا خون تمام مومن کا خون صحمہ شدید کا خون سلم یہ گورت پہ تمام ذمہ دار شاستہ اری صحیح معرفت سو سنگے اللہ خدا یا اری یا علیم بادشاہ یا سمی بصیر بادشاہ جوختہ عقدہ سم سنا مضبوط عقدہ سنگنا غیر متلقہ سم سنا ذہن و دل جمع ہمیشہ اری جے تہماں عقائدوں شاء اللہ یہ سہ مزاد پہ درگاہ گے ہمیشہ شرمندہ سو سے تو بات پیغ اللہ تحفی شذب شہ خائیں گے گاؤں والا اری معرفات علم بین وہ چک سے کہ محدود علم اچھی شیر معرفات حاصل یا میرے لطف کرم پوں گے گاؤں میں شامل ہار و چک سنگے صحیح معرفت اری سچی عبادت اللہ. آمین